السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد اللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین واشدو ان اللہ لا اللہ وحده لا شریک لہ واشدو ان محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمت اللہ علمین صلوات الله وسلام علیه وعلى آله وعلى أصحابه ومن احتداء بھیده وستنى بسنته یلیوم دین اما بعد معذر ناظرین و محترم سامعین حق اور اہل حق کا دفاع اسلام کا بڑا اہم فریدہ اور امر بالمعروف اور نہ عن المنکر کا بڑا ہی اہم باب ہے خود اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا دفاع کیا ہے اللہ تعالی کے ارشاد ہے ان اللّہ عن اندین امن ان اللّہ اللہ عبور کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے اہل ایمان کے فضائل و مناقب کو بیان کر کے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر کے اور جو کفار و منافقین ہیں مشرقین و فجار اور اشرار ہیں ان کے برے انجام کو بیان کر کے ان کے لیے جہنم کی اور خطرناک انجام کی سخت وعید بیان کر کے اللہ رب العالمین اہل ایمان کا جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ پر اعتماد کرتے ہیں ان سب کا اللہ بامن دفاع کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو مقروح شر علام اور مصائب سے بچاتا ہے شیطان کے شر سے کفار و منافقین آدھا اور جو اشرار ہیں برے لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور خود ان کے اپنے نفس کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ان کے حفاظ کرتا ہے برے اعمال سے بچاتا ہے اور جب مصیبت آتی ہے تو برداشت اور تحمل کی طاقت اللہ ابرامین ان کے اندر پیدا کرتا ہے اور انہیں صبر کی تلقین کرتا ہے اور یہ ہر اس مومن کے لیے ہے اس کے اپنے ایمان کے مطابق اللہ ابرامین ہر مومن بندے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور برتاؤ کرتا ہے تو اہل حق کا دفاع حق کا دفاع یہ ربانی عمل ہے اللہ رب العالمین کی سنت ہے یہ اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا دفاع کیا اہل ایمان کا دفاع کیا اس جماعت کا دفاع کیا جس جماعت پر اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام نازل ہوا اس ان لوگوں کا دفاع کیا جنہیں جنت کی بشارت اور خوشخبری دی گئی جب کفار و مشرقین نے ہر دور میں اپنے اپنے انبیاء پر جو اس قوم کے اندر بھیجے گئے تھے ان پر الزام تراشیاں کی اور ان کی شان میں گستاخیاں کی انہیں عیدائیں اور تکلیفیں پہنچائیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے سچے کردار کو ان کی پاک دامنی و امانت داری اور دیانت داری اور سچائی اور اخلاق علیہ کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اور اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو تسلی دی اور جو الزامات لگائے انبیاء کرام پر اللہ رب العالمین نے ان کی نفی فرمائی اور جب مکہ کے مشرقین نے ہمائے نبی کو صاحب کہا مجنون کہا شاعر کہا تو اللہ رب الامین ہمائے نبی کا دفاع کیا اور آپ کی تسلی کی اور اس طریقے سے جب منافقین نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ذنا کا الزام لگایا صدیق کائنات جو آپ کی چہتی بیوی فقی امت عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نے ایک اختر ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زعود متحرہ جب ان پر منافقین و منافقوں نے زنا کا الزام لگایا تو اللہ حرب العالمین نے ان کی طرف سے دفاع کیا ان کی تہارت اور پاک دامنی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جو دنیا کا سب سے اہم اور سب سے سچا کلام ہے اس میں اللہ حرب العالمین نے بیان کیا جو قیامت تک ان آیتوں کی تلاوت کی جاتی رہے گی اللہ رب العالمین نے صحاب کرام کا دفاع کیا ان کے مناقب کو بیان کیا ان کے کردار کو بیان کیا ان کے ایمان کو اور ان کے یقین کو اور اسلام اور ایمان کی طرف ان کی مسابقت کو اور ہجرت کو اور اسلام کے لیے ان کی دی ہوئی قربانیوں کا اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر تذکرہ کیا اور انہیں معیار ہدایت قرار دیا خدمان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کرام کا دفاع کیا ان کے مناقب اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کئے ان کے کمالات بیان کیے اور اس طریقے سے صحاب کرام نے بھی دفاع کیا جب سبائیوں نے اور خارجیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر الزام تراشیاں کی تو صحاب کرام ان کا دفاع کیا جب خارجیوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشیاں کی تو صحابہ کرام نے ان کی طرف سے دفاع کیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر امت ہیں ترجمان القرآن ہیں فقی امت ہیں انہیں انہوں نے باقاعدہ خارجیوں سے جا کر کے مناظرہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے توبہ کیا اور صحیح راستے پر آئے صلب صالحین کے راستے کو اپنایا اور خارجیت اور رافضیت کے راستے کو انہوں نے ترک کر دیا چھوڑ دیا تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے صاحب محدثین نے اور علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور حق کا اور اہل حق کا دفاع کیا ہے اور علی رضی اللہ عنہ نے ان خارجیوں سے باقاعدہ جنگ لڑی اور ان کے خلاف جہاد کیا جب ان کا ظلم اور جور اور ان کی زیادتی بڑھ گئی تو باقاعدہ ان سے انہوں نے جنگ کیا اور تمام خارجیوں کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچا دیا وہی بچ گئے جو بھاگ کھڑے ہوئے یا جنہوں نے جنگ جنگوں کے شرکت نہیں کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اور آپ کے حدیث کے مطابق عمل کیا اور کہا کہ ہمارے نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے مل جائیں تو آد و سمود کے طریقے سے ہم ان کو قدر کریں گے تو اس طریقے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ انہیں قتل کیا اور ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تو ہر زمانے میں حق کا دفاع ہوا ہے اہل حق کا دفاع کیا گیا ہے اور یہ جو درس ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے معزز ناظرین اور سامعین اضام آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ہفتہ قبل امام کعبہ علی مقام فضیخ السدیس حفظہ اللہ نے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کو لے کر کے جو خارجی اور سبائیوں کا ٹولہ ہے جتھا ہے اور جن کے پیروکار ہیں اور جن کے چوزے ہیں وہ لوگ اس خطبے کے خلاف سوشل میڈیا پر ہنگامہ آرائیاں کر رہے ہیں اور ان پر مختلف طرح کے الزامات لگا رہے ہیں یہ صفاء الحلام خدشہ الاسنان یہ لونڈے جنہیں شریعت کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے ٹ پچیا قسم کے لوگ یہ ہستے امام کعبہ فضل الشیخ عبدالرحمٰن السدیس حفیظ اللہ کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور جب آپ نے خطبہ دیا تو سب سے پہلے اس خطبے کے اوپر جس چینل نے ہیڈنگ لگائی تھی وہی الجزیرہ قطر کا چینل جسے الخنزیرہ بھی کہا جاتا ہے اور جو قطر اور اس طریقے سے یہودیوں کے اشتراک سے چلنے والا چینل اس میں سب سے پہلے اس نے ہیڈی لگائی اس خطبے کو لے کر کے جس خطبے میں امام سدیس امام کعبہ شیخ سدیس حفظہ اللہ نے یہودیوں کے تعلق سلما نبی کا جو اخلاق تھا اور آپ نے ان کے ساتھ جس طریقے سے معاملہ کیا حسن اخلاق کی بنا پر اس کو بنیاد بنا کر کے کہ اب اسرائیل کو ماننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس طریقے سے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے یہ ہیڈنگ ڈالی اور اس کے بعد جو خوارج اور روافظ اور جو ان کے ہمنما اور ان کے چوزے اور اس طریقے سے ان کے پھینکے ہوئے سکوں پر زندگی گزارنے والے یہ لوگ لے کر کے کھڑے ہو گئے اور اس طریقے سے اسے سوشل میڈیا پر اور دیگر جگہوں پر اسے عام کرنا شروع کر دیا اور مختلف طرح کے الزامات امام کعبہ کے اوپر لگائے گئے کسی نے ان کو اسرائیل نماز کہا امریکہ نماز کہا کسی نے درباری مولوی کہا یہاں تک کہ انہیں منافق بھی کہا گیا یہ بھی نہیں چھوڑا گیا اس طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ اہل تعبوت میں سے ہیں پرانے کریم کی روح کو مس کر رہے ہیں نبی کے فرامین اور اصولوں میں ہرمین سے تحریف کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے اب ان کی ضرورت باقی نہیں رہے گی اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے الزامات امام کعبہ پر لوگوں نے لگایا اور کس نے لگایا ان لوگوں نے لگایا جنہیں علم کا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ جن کا علمی کوئی مقام و مرتبہ ہے ان لوگوں نے اس طرح کے الزامات امام کعبہ کے اوپر چسپا کیے حالانکہ امام کعبہ کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے آپ ایک عالمی پر اثر شخصیت ہیں اور اس طریقے سے آپ خوارج کے لیے روافذ کے لیے لنگی تلوار ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو چند مشہور ترین خطیب ہیں انہی میں سے آپ ایک ہیں عالمی پیمانے پر مشہور دائیں اور مملک اور خطیب اور اس طریقے سے قرآن کریم کے ماہر اللہ رب العالمین نے آپ کو جو آواز دے رکھی ہے اس آواز کے اندر جہاں رقت ہے وہیں سوچ بھی ہے وہیں وہیں پر گھن گرج بھی ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اپنے مخصوص اور منفرد لب و لہجے میں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کا بھی نزول ہو رہا ہے اور اس طریقے جب دعائیں کرتے ہیں تو لوگوں کی ہچکیاں مچ جاتی ہیں اور اس طریقے سے ان کی آواز میں اللہ رب العالمی نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی ان کی تقریر سنتا ہے دلوں پر اثر کرتی ہے اور قرآن کی تلابت دلوں پر اثر کرتا ہے بہت ساری خوبیوں کے مالک امام کعبہ فضل شیخ عبدالرحمٰن سدے سفید اللہ آج ان کے تعلق سے سوشل میڈیا پر ایسی ایسی شرمناک باتیں کہی جا رہی ہیں جبکہ ان باتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے اہل حق کا دفاع یہ اہم فریضہ ہے عمر بالمعروف اور نحی المنکر کے ایک اہم باب ہے ایک اہم کڑی ہے اسی اور ہر سال اس شخص پر جسے توحید سے سنت سے ہرمین شریفین سے محبت ہے ایسے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کا کنڈم کرے ان الزامات کو مسترد کرے اور اس طریقے سے جو لوگ اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہیں ان کا جواب دے اور اس طریقے سے شیخ ادیس حفیظ اللہ کا دفاع کرے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ حق کا دفاع کرنا اہل حق کا دفاع کرنا یہ ربانی عمل ہے ہمارے نبی کی سنت ہے اور صالحین کی صحابہ کی ائمہ کی محدثین کی یہ سب کی سنت رہی ہے اسی لیے میرے بھائیوں میں نے آج کا درس رکھا ہے ان کے تعلق سے رکھا ہے کہ شیخ ادیس حفیظ اللہ ہیں کون آخر ان کا مقام کیا ہے علمی ان کا مرتبہ کیا ہے اور اس طریقے سے علماء کی نظر میں وہ ان کا ان کی جو حیثیت وہ کیا ہے اس لیے اس تناظر میں میں نے آج یہ موضوع رکھا ہے اور یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے تو آج کے درس میں ان کے تعلق سے میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ان کا نام عبد الرحمان بن عبد العزیز بن عبد اللہ بن محمد سدیس النزی ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ ساروں معلومات جو میں نے جمع کی ہیں یہ سب کے سب موثق اور محتمد ہیں اور شرمین کا جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے سے میں نے ساری معلومات اکٹھا کی ہیں اور ان کے علاوہ جو محتمد اور موثق جو ویب سائٹس ہیں میں نے ان کے ذریعے سے ان تمام معلومات کو ان کے تعلق سے اکٹھا کیا ہے جو یعنی معتمد ہیں ان کا نام میں نے بیان کیا کہ عبد الرحمان بن عبد العزیز بن عبد اللہ بن محمد سدیس العنزی ہے یہ ایک منتق قسیم میں ایک مشہور چھوٹا سا شہر ہے البوکیریا وہاں کے رہنے والے اور اس طریقے سے وہاں ان کی ولادت ہوئی سن تیرہ سو بیاسی ہجری کے اندر یعنی سن انیس سو باسٹھ میں اور مشہور قبیلہ انضاء اسی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے اس کے بعد آپ ریاض منتقل اور ریاض چلے آئے اور ریاض میں آپ کی نشو نما ہوئی اور اس سے لے کر کے کلیہ یعنی کالج تک کی پوری تعلیم آپ نے ریاض میں ریاض میں حاصل کی جب آپ کی بارہ سال کی عمر ہوئی تو بارہ سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا اور ریاض کے اندر جو تحفیظ قرآن کے جو حلقات ہوتے مسجدوں کے اندر ان حلقات سے آپ نے باقاعدہ قرآن کریم کو مکمل یاد کیا اور جو تحفیظ کے آپ کے استاد تھے محمد عبد الماجد اور محمد علی حسان ان کے نگراں تھے اور اس طریقے سے شیخ عبدالرحمٰن علی فریان کی نگرانی میں باقاعدہ قرآن مجید کا مکمل حفظ کیا اور ابدائی تعلیم انہوں نے بن حارشا نامی ایک مدرسے سے ریاض میں حاصل کیا فر ریاض ہی کے الماہد میں داخلہ لیا اور سن تیرہ سو یعنی انیس سو سیونٹی نائن میں وہاں سے ممتاز نمبر سے انہوں نے فراغت حاصل کی اس کے بعد اعلی تعلیم کے حصول کے لیے ریاض ہی میں واقع کلیت الشریعہ میں انہوں نے داخلہ لیا اور چودہ سو تین ہجری یعنی سن انیس میں ممتاز نمبر سے انہوں نے فراغت حاصل کی اور پھر اسی کلیے میں معید یعنی معاون ٹیچر کی حیثیت سے آپ کی تقرری عمل کے اندر آئی اور پھر آپ کی زندگی میں دن بھی آیا جس میں ان کو یہ جو مقام ملا عزت ملی شہرت ملی پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے وہ دن بھی ان کی زندگی کے اندر آیا کہ شابان کی باعث تاریخ چودہ سو چار ہجری یعنی تیئیس مئی سن انیس سو چوراسی میں اس وقت کے خادم الحرمین شریفین ملک فہد جن کے دور حکومت پر دو سال کا عرصہ گزرا ہوا تھا انہوں نے شاہی فرمان جاری کر کے ان کو حرم مکی میں امام کعبہ مقرر کیا ان کی آواز اور ان کی تلاوت اور ان کی شہرت اور ان کی تق, ان کا تقوا ان کی دینداری ان تمام چیزوں کو ملحظ خاطر رکھتے ہوئے خادم الحرمین شریفین ملی فہد رحمت اللہ علیہ نے سن انیس سو چوراسی میں انہوں نے باقاعدہ شاہی فرمان جاری کیا اور انہیں امام کعبہ مقرر کیا اس وقت ان کی عمر صرف بائیس سال تھی بائیس سال کی عمر میں ان کو یہ اعزاز ملا کم سن اور اس طریقے سے چھوٹی عمر کے سمجھ لیجئے بائیس سال یعنی نوجوان اور یہ اہم مقام مرتبہ ان کو ملا امام کعبہ بنے اور اس طریقے سے پہلی نماز انہوں نے سر کی نماز پڑھائی اور اسی سال اسی سال ماہ رمضان میں پندرہ تاریخ کو انہوں نے اپنا پہلا خطبہ دیا اور تقریباً سینتیس سال کا عرصہ گزر گیا ہے امام کعبہ کے نکابہ کی امامت پر اور وہاں کی خطابت پر اور الحمد پوری دنیا کے حجات اور مسلمان وہاں پر آتے ہیں اور اس طریقے سے آپ سب کو نماز پڑھاتے ہیں اور اس طریقے جن کی بھی وفاتیں ہوتی ہیں اگر آپ کی باری ہوتی ہے سب کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور اس طریقے سے عید اور بقرعید کی بھی نمازیں آپ پڑھایا کرتے ہیں اور اس طریقے سے ستائی سینتیس سال کا سا عرصہ گزر گیا الحمد مقدس اور بابرکت فریضہ انجام دیتے ہوئے کہ وہاں پر اس طریقے سے سب کی امامت کرنے کا شرف انہیں حاصل ہوتا ہے اس کے بعد چودہ سو آٹھ جری سو سو اٹھاسی میں انہوں نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ممتاز نمبر سے جامعۃ محمد بن سعود اسلامیہ دریاز کی ایک اہم یونیورسٹی ہے وہاں کی قسم وصول فقر سے انہوں نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور جو نمان تھا المسائل وصولیہ المتعلقہ بالعدلتی شرعیہ اللطی خالفیہ ابن و قدامہ الغزالی یعنی عدل شرعیہ سے متعلق اصولی مسائل جن میں ابن قدامہ نے غزالی کی مخالفت کی یہ ان کے ماسٹر ڈگری کا عنوان تھا موضوع تھا آپ کے رسالہ کے مشرف تھے نگرا تھے اپنے وقت کے عظیم سلفی عالم دین علامہ عبدالرضافی بھی لیکن ان کی صحت کی خرابی کی بنا پر مکمل نشاء اشراف نہ کر سکے اور ان کی جگہ دکتور عبدالرحمن درویش کو مشرق منتخب کیا گیا اور اس طریقے سے انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی ممتاز نمبر سے اس کے بعد ماسٹر کی ڈگری کے بعد جامعہ اب القرہ کے کلیت شریعہ میں محاضر یعنی لیکچرار متعین ہوئے اور اپنا علمی سفر انہوں نے جاری رکھا اور جامعہ اب القرا سے چودہ سو سولہ ہجری یعنی انیس سو چھیانوے میلادی میں ڈاکٹریڈر کی ڈگری ممتاز نمبر سے آپ کو تفویض کی گئی اور جنہوں نے آپ کی ڈگری کا مناقشہ کیا انہوں نے باقاعدہ رسالے کی اتباعت کی بھی وصیت کی اور آپ کا موضوع تھا مشہور امام اور عالم ابوالوفا بن عقیل حمبلی کی کتاب الواظفی وصول الفق اس کتاب کا دراسہ اور تحقیق آپ نے کی اور آپ کے رشاء کے جو مشرف تھے دکتور احمد فہمی اور جو مناقش تھے دکتور عبداللہ بن عبد المحسن ترکی اور دکتور علی بن عباس الحکمی ان لوگوں نے آپ کے ان علماء نے آپ کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا مناقع کیا اس کے بعد جامعہ ام القراہی میں استاد مشاہد یعنی معاون پروفیسر کی عہدے پر فائد ہوئے اور اس طریقے سے اے وہاں اے خدمات تدریسی خدمات انجاب دیتے رہے اور سن چودہ سو چوبیس ہجری یعنی دو ہزار چار میں انٹرنیشنل کریم سے آپ کو عالمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور چودہ سو سولہ یعنی سن انیس سو چھیانوے میں حرم مکی میں امامت و خطابت کے ساتھ ساتھ تدریس کی بھی آپ کو ذمہ داری دی گئی اور پھر آپ نے مغرب کی نماز کے بعد ہر مکی کے اندر بیٹھ کر کے عقیدہ فقہ تفسیر اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کی آپ نے تدریس کی اور اس طریقے سے جو شریک ہوتے تھے اس درس کے اندر آپ نے ان کو فائدہ پہنچایا اور سعودی عرب کی جو مشہور منسٹری ودارت و شو اسلامیہ یعنی اسلامی اوقاف امور ان کی طرف سے باقاعدہ حج کے مواصم میں خجاج کرام کی رہنمائی اور ان کے فتوے دینے کے لیے باقاعدہ آپ کو منتخب کیا گیا اور ہر سال الحمد وہ حج کے موسم میں خاج کرام کے فتاوے کو فتاوے ان کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے اور سن چودہ سو تینتیس دو ہزار بارہ میں اس وقت خادم الحرمین الملک رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا انہوں نے اپنے دور میں شعر الحرمین کا ان کو رئیس عالم اعلیٰ مقرر کیا اور اس طریقے سے جامعہ تمارف العالمیہ ایک آن لائن لائنسٹی ہے آپ اس جامعہ کے مدیر ہیں اور اس طریقے سے امام و داوی مجمع امام الداواوی جو ریاض کے اندر ہے آپ اس کے مشرف اعلیٰ یہ آپ کا علمی سفر ہے یا آپ کا یعنی یہ اس طریقے سے یہ اس آپ کے کمالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اور آپ کے جہاں تک اساتذ کرام کی بات ہے تو آپ نے اپنے وقت کے چیدہ چیدہ والما اور عیمہ سے علم حاصل کیا آپ کے اساتذہ میں سعودی عرب کے سابق مفتی امام علامہ فقی مشتحد امام نباز رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ آپ نے ان, سے ان کے سامنے طلب مشتحق کیا اور ان سے علم حاصل کیا اس طریقے سے اس وقت جو سعودی عرب کے مفتی ہیں شیخ صاہ آل شیخ آپ نے ان کے سامنے بھی زانوے طلب مشتحق کیا اور ان سے بھی علم حاصل کیا اور اس طریقے سے علامہ عبدالرضا کفیفی رحمۃ اللہ علیہ ان سے آپ نے علم حاصل کیا اور موجودہ دور کے امام اور سلفیت کے بے باغ ترجمان علامہ شیخ صالح فوزان سے آپ نے علم حاصل کیا ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالجبرین علامہ صالح سدلان شیخ عبدالرحمن بن ناصر براک شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الراجحی شیخ عبداللہ المنیف شیخ صالح صالبن عبدالرحمن الحترم شیخ عبداللہ توجری شیخ عبداللہ بن عبدالرحمن الدیان یہ وہ ہستیاں ہیں یہ علم و معرفت کے وہ نجوم اور ستارے ہیں اور سورج ہیں جن سے شیخ صدیہ صفظ اللہ نے علم حاصل کیا یہ ان کا علمی مقام اور ان کا علمی جاہو مرتبہ اور ان کا یہ علمی نصب, نصب, نصب, نصب ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اتنے بڑے بڑے علماء سے اتنے بڑے بڑے علم کرام سے آپ نے دین کا علم حاصل کیا اور آپ نے الحمدللہ للہ مملکت سعودی عرب کے اندر بلکہ سعودی عرب سے باہر بھی بہت سارے ملکوں کا آپ نے دعوتی اور تبلیغی دورہ بھی کیا دعوتی سفر بھی کیا اور بہت سارے ممالک میں مساجد مدارس اور دعوتی مراکز اور دعوتی معاہد کی افتتاح کے لیے باقاعدہ آپ کو مملت سعودی عرب سے بھیجا گیا اور اس طریقے سے بہت ساری عالمی کانفرنسوں میں آپ نے شرکت کی اور مملت سعودی عربیہ کی آپ نے نیابت فرمائی آپ کی بہت ساری تعلیقات, تعلیفات بھی ہیں ان تعلیفات میں چند تعلیفات میں آپ کے سامنے ذکر کروں اطالق المعمول اللہ تلاَ الارحاب في فیضاء الکتاب و سننا الومداۃ العمانیہ فی الخط رمضانیہ کبۃ القطب المنیفہ البرعیہ لواظمحا و اثارا فر شریعت الاسلامیہ الطلیق الرصولی نواز المعاشرہ اشریعت الاسلامیہ و دورحاء فیط عزیز الامن الفکری بلوغ المعال في تحقیق الوسط والاعتدال الاداحات الجلی القواعد الکلیہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں آپ نے تعریف کی اور آپ جو حرم کے اندر خطبہ دیتے ہیں آپ کے خطبات کبھی بھی مختلف زبانوں کے اندر خطبات کے مجموعے کی شاد کی گئی اور مختلف زبانوں میں باقاعدہ آپ کے خطبوں کا ترجمہ کیا گیا اردو زبان کے اندر ملیالم میں بنگالی میں اور اس طریقے سے انگلش میں مختلف زبانوں میں آپ کے خطبوں کا ترجمہ کیا گیا الحمدللہ للہ رب نے کس قدر آپ کے بیان میں جادو رکھا ہے اور آپ کے لب و لہجوں میں اللہ رب العامن سی تاثیر رکھی ہے اور اس طریقے سے زبان ادب اور عربی فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار آپ اعلیٰ معیار پر آپ فائز ہیں اور اللہ رب نے آپ کو تمام صلاحیتوں سے نماز رکھا ہے جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو لوگ چیختے ہیں ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہر خطبے کے اندر کبھی بھی مسجد افسا کو آپ نے نہیں بھولا ہمیشہ مسجد افسا کے دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کی بازیابی کے لیے اور اس طریقے سے اس کو اس کی آزادی کے لیے آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں وہ خطبہ بھی جس خطبے کو لے کر کے آج یہ ٹولہ سب زیادہ شور مچا رہا ہنگامہ مچا رہا ہے اس خطبے کے اندر بھی آپ نے خاص فلسطین کا ذکر کیا اور کہا کہ ایسا موضوع ہے جسے کبھی نہیں بھلا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے مسجد اقسا کی بازیابی کے لیے اس خطبے کے اندر بھی آپ نے دعائیں کی یہی ان کا جرم ہے اسی جرم کی آج کو یہ, یہ،, یہ معابلہ مچایا جا رہا ہے تو الحمد یہ امام کعبہ ہیں یہ شیخ عبدالرحمٰن سدیس حفظ اللہ ہیں ایک علمی مقام علمی جاؤ مرتبہ اور ایک علمی حیثیت کے مالک الحمد اللہ رب العالمین نے آپ کو اس قدر آپ سے کام لیا ہے آپ کے, خدموں کے اندر سلاست روانی اور فساد و بلاغت کا میار، میار آپ کے یہ ہیں شیخ حفظہ حفظ اللہ جس کو میں نے آپ کے سامنے بڑے مختصر انداز میں پیش کیا آخری بات کہہ کر میں اپنی با... گفتگو کو ختم کر دوں کہ جو چوزیں ہیں خوارج اور روافظ کے اور ان کے جو ہمائی کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے ہمیشہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے الزام تراشی کی جاتی ہے کہ یہ جو حرمین شریفین کے جو امہ ہیں ان کو سعودی شاہی خاندان کی طرف سے لکھ کر کے خطبہ دیا جاتا ہے جس میں لفظ بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے یہ سب میرے بھائیوں الزام ہے یہ سب تہمت ہے ان کے اوپر آپ دیکھیں کہ اسی دن جس دن شیخ سدیس حفظ اللہ نے جو خطبہ دیا تھا ان کے خطبے کا موضوع الگ تھا اور مدینہ کے اندر جو خطبہ دیا گیا تھا اس کا موضوع الگ تھا مدینہ کا جو خطبہ تھا وہ یہ تھا اللہ ہربرامین حر سے حرال میں ڈرنا اور اس طریقے سے معدبر جبل کمار جو وصیت کی تھی اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے وہ خطبہ دیا تھا تو ہمیشہ دونوں خطبوں کے اندر فرق رہتا ہے اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہاں کے جو خطبہ ہوتے ہیں اما ہوتے ہیں ان کے زبان و بیان کے اندر بھی فرق ہوتا ہے اگر شاہی اگر شاہی خاندان سے خطبہ لکھ کر کے دیا جاتا تو کبھی یہ چیز نہیں ہوتی لیکن آپ دیکھیں گے کہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے شیخ سدیس کے خطبے میں اور اس طریقے سے شیخ ابن حمید یا اور جو دیگر خطبہ ہیں اور ام حرم ہیں ان کے خطبوں میں اور شیخ سدیس تمام خطبوں کے اندر یا مجد نبوی کے جو خطبہ اور امہ ہیں تمام کے خطبے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا زبان کے اندر سلاست کے اندر فساد و بلاغت کے اندر اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزوں کے اندر اور موضوع اور کے انتخاب میں اسی طریقے سے عرض کرنے میں پیش کرنے میں اور مواد کے لحاظ سے اور جو جس طریقے سے خطبہ لکھنے یا دینے کا جو طریقہ اور انداز ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو فرق نظر آئے گا لہٰذا یہ بے بنیاد بات ہے کہ شاہی خاندان سے انہیں خطبہ لکھ کر کے دیا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پورے مبلط سعودی عرب کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں تمام مسجدوں کے اندر لوگوں کو خطبہ لکھ کر کے دیا جاتا ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ جو آج محبت سعودی عرب کے تعلق سے یہاں کے خطبہ کے تعلق سے جو عبادیں نشر کی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے بھائیوں. آپ خود دیکھیں کہ مسجد کتنی زیادہ مساجد ہیں کتنے خطبہ اور ہیں کیا ان سب کو ہر ایک کو الگ الگ موضوع پر خطبہ لکھ کر کے دیا جا سکتا ہے نہ ہرمین شریفین میں ہوتا ہے نہ مسجد قبا کے اندر ہوتا ہے نہ کہیں اور کسی مسجد کے اندر ہوتا ہے یہ ضرور ہے کہ جب کوئی آ... کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کے تعلق سے عوام کی رہنمائی مقصود ہوتی ہے تو اس موضوع پر باقاعدہ وزرت اسلامیہ کی طرف سے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس موضوع پر آپ درج دیں ارہاب کا موضوع ہے دہشت گردی کا موضوع ہے یا اس طریقے سے کرونا وائرس آیا وہ جو موضوع تھا یہ ایک وقتی طور پر ہوتا ہے اور یہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی جب ووٹ دینے کا موسم آتا ہے تو باقاعدہ التجا کی جاتی ہے اور اس طریقے سے اخبار کے اندر نکالا جاتا ہے کہ جو خطبہ ہیں جو مسجدوں کے اما ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ باقاعدہ وہ ووٹ دینے کے لیے جائیں یا اس طریقے سے اور کوئی ناگاہانی مسئلہ آتا ہے اس مسئلے کے تعلق سے باقاعدہ یہ اخبار کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کہ تمام خطبہ اور ام مساجی سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس موضوع پر اس بار کا خطبہ دیں تو یہ تو کوئی ایب کی بات نہیں ہے. ہر ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے لیکن سب کو خطبہ لکھ کر کے دے دیا جانا یہ باقاعدہ الزام ہے شاہی خاندان کے اوپر اور اس طریقے سے مملک سعودی عرب کے اوپر اور یہاں جو ائمہ اور خطبہ ہیں ان کے اوپر یہ ضرور بات ہے کہ لوگ خطبہ لکھ کر کے لے کر کے آتے ہیں اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی شیخ ابن حمید کو ہم نے دیکھا کہ کبھی وہ خطبہ لکھ کر کے لے کر کے نہیں آئے اور انہوں نے ایسے ہی انتظام خطبہ دے دیا اور بغیر دیکھے بغیر لکھے انہوں نے خطبہ دیا اس طریقے شیخ خدیفی حفظ اللہ جو ہمارے استاد ہیں انہوں نے بھی خطبہ دیا بغیر کسی بغیر کوئی تحریر ان کے سامنے نہیں تھی اور اس طریقے سے نے خطبہ دیا ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ بغیر لکھے ہوئے وہ لوگ آ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور بھی ایم کلام ہیں خطبہ ہیں جو بغیر لکھ کر کے خطبہ دیا کرتے ہیں تو خطبہ لکھ کر کے دینے سے انسان موضوع کے اندر رہتا ہے اور اس طریقے سے موضوع سے نہیں نکلتا اس بنا پر لکھ کر کے لے کر کے جاتے ہیں ورنہ یہ بنیاد بات ہے ہاں کہ یہاں کے ائمہ کو یا مسجد حرمین کے جو ائمہ ہیں ان کو شاہی خاندان سے خطبہ لکھ کر کے دیا جاتا ہے یہ بے بنیاد بات ہے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ان کے تعلق سے چونکہ ان کے تعلق سے بہت ساری بے بنیاد باتیں آج سوشل میڈیا پر لوگ بیان کر رہے ہیں اس لیے میں نے ایک سمجھا کہ ہم حق کے شیدائی ہیں الحمدللہ حق کا دفاع کرتے ہیں حق پر عمل کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اور اس طریقے سے سلم سالین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ہم نے ان کا یہ حق سمجھا کہ ہم ان کا دفاع کریں جو آج ان کے تعلق سے بے بنیاد باتیں ہمارے سوشل میڈیا پر نشر کی جا رہی ہیں ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اللہ براہن اس مملکت کے حفاظ فمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ کام کرنے کی توفیق دے اور جو ان کے حاصلین ماکرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح عطا کرے صحیح عطا کرے لوگوں کو کہ لوگ اپنے اور پرائے کو جان سکیں دشمن اور دوست کو جان سکیں کون امت مسلمہ کا بہی خواہ ہے کون خیر خواہ ہے کون ان کے لیے مفید ہے کون ان کے لیے اپنی ساری توانائی اور اپنی ساری حکومت اور ساری دولت کو خرچ کر رہا ہے یہ لوگ پہچان سکیں لوگ جان سکیں لوگ افواہوں سے پروپیگنڈوں سے محفوظ رہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں افواہوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ توحید اور سنت کی بالادستی ہو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر حق عام ہو یہ نہیں چاہتے کہ صلی صحیح کا عقید اور منہج دنیا کے اندر عام ہو یہ وہی جو روش ان کی ہے وہی خارجیت اور رافضیت کی روش کو اور اسی کو دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے یہ فوراً لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے جو،, جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں ان کو حق اور باطل میں دوست اور دشمن میں تفریق کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے وہ سمجھے کہ ان کا حقیقی مسئلے کون ہے یہ بہت بڑی خرابی ہے اور ہماری امت مسلمہ کا بہت بڑا عالمیہ ہے جو سب سے زیادہ امت کا مسئلے اور خیر خواہ ہوتا ہے امت مسلمہ انہیں کو سبزہ خائن اور غدار اور بدنیت کہتی ہے یہ کہ بہت بڑا المیہ ہے اللہ تعالیٰ اس علمی سے ہم سب کو نکالے اور صحیح سوچ اور صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے تو یہ تھے شیخ عالم مقام امام امام کعبہ شیخ عبدالمان سدیس حافظ اللہ جن کا زندگی کا مختصر خالہ خاکہ علمی سفر اور ان کے اساتذہ کرام کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ کمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں افواہوں سے بچائے الزام تراشی سب جرم ہے اس سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے امین وہ صاحبینہ محمد والا علیہ و صاحب مین اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ